الحمد اللہ شابکیا شبیب اللہ سولت وسلم علی الله وعلى اللہ علی شابیا نور الله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 صلی صل اللہ وسلم قیامت کے سو نام سلسلہ لے کر حاضر ہوا ہوں اولا ہم اچھی اچھی نیتیں کر لیں اور پھر ان شاء اللہ اجزا وجل کچھ مدنی پھول آپ کی خدمت میں بڑھانے کی سعادت حاصل کروں گا ثواب بڑھانے کے نسخے امیر السنت کا بہت ہی شاندار رسالہ ہے بہتر مدنی گلدستے اس کے اندر شامل ہیں اس فرامی نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تین لکھے ہیں نیت کی فضیلت پر مبنی فرمایا مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے فرمایا اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرے گی فرمایا جس نے نیکی کا ارادہ کیا پھر اسے نہ کیا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی اللہ تبارک و تعالی کی رضا خوشنودی ثواب حاصل کرنے کے لیے علم دین سیکھنے کے لیے اور حسبِ حال اچھے اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں اول تا آخر شرکت کی سعادت حاصل کیجیے قرآن آیات بھی پڑھی جائیں گی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی امید پر کان لگا کر انتہائی توجہ کے ساتھ سننے کی کوشش کیجیے قیامت ایک بہت عظیم دن ہے اور قرآن نے سو سے زائد نام اس کے ذکر کیے ان میں ایک یہ بھی ہے وہ دن جس دن رنگ بدل جائیں اس کا بیان پارا چار سوریہ عمران کی آئےت نمبر ایک سو چھ میں ہوتا ہے ترجمہ کنزل ایمان جس دن کچھ منہ انجیالے ہوں گے اور کچھ منہ کالے تو وہ جن کے منہ کالے ہوئے کیا تم ایمان لا کر کافر ہوئے تو اب عذاب چکھو اپنے کفر کا بدلہ کسی نے کہا نور آنکھوں پہ تو چہروں پہ اوجالے ہوں گے جن کے ایمان والوں کے مصطفیٰ والوں کے صلی اللہ علیہ وسلم نور آنکھوں پہ تو چہروں پہ اوجالے ہوں گے مستفیٰ داد ہوں گے جنتی, جنتی وہ جنہیں ان, ان کی شباد پتی اور جو من کل ہیں وہ دو کے really ہوا والے ہوں گے اب اور جو کہ جن کے منہ کالے ہوں گے یہ اپنے کرتوتوں کی بنا پر ان کے چہروں کی رنگت ایسی ہوگی ان کا قیامت کے روز اٹھنا ایسا ہوگا کہ میدان محشر میں ان کے چہرے ہی سے پتہ چل جائے گا کہ دنیا کے اندر ان کے کرتوت کیا تھے ان کے اعمال کیا تھے سورہ رحمان میں بھی اس کو ذکر کیا گیا ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے مجرم اپنے چہرے سے پہچانے جائیں گے تو ماتھا اور پاؤں پکڑ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے ہست ہستر اللہ مجرم اپنے چہرے سے پہچانے جائیں گے تفسیر نور العرفان کے کفار کے منہ کالے ہونٹ نیلے ہوں گے اور مومن صالحین کے منہ اجالے پیشانی چمکیلی ہوگی جیسے دنیا میں اندرونی بیماری چہرے سے معلوم ہو جاتی ہے اس سے معلوم ہوا قیامت میں نیک و بد چہروں سے ہی ظاہر ہو جائیں گے پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی تو ماتھا اور پاؤں پکڑ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے تفسیر نور العرفان اس طرح کے پاؤں پیچھے سے لا کر پیشانی سے ملا کر باندھ دیے جائیں گے اور گیند کی طرح دوزک میں لڑکا دیا جائے گا تفصیل اللہ تفصیل اللہ یہ دونوں عذاب کفار کے لیے ہوں گے گناہگار مومن اس سے محفوظ رہے گا ان شاء اللہ از وجل تو قیامت کے روز چہروں کی رنگت بدل جائے گی جیسے اعمال ہوں گے ویسے معاملات ہوں گے اللہ ہم پر اشمت فرمائے مروز قیامت زبانیں گنگ ہو جائیں گی یعنی گونگی ہو جائیں گی اور انسانی اعضاء ہاتھ پاؤں آنکھیں زبان یہ کھال یہ ہمارے اعضاء یہ گفتگو کریں گے اس کا ذکر پارہ انتیس سورہ مرسلات کی آج نمبر پینتیس چھتیس میں ہوتا ہے یوں لا یوں والا و لہم فی یہ دن ہے کہ وہ بول نہ سکیں گے اور نہ انہیں اجازت ملے کہ عذر کریں یہ کینچی کی طرح تیز چلنے والی زبان بروز قیامت ایسی حبت تاری ہوگی گناہوں کی ایسی حیا ہوگی زبان گونگی ہو جائے گی گویا کے قوت گویائی بولنے کی قوت سلب ہو جائے گی اللہ کے پناہ ہر عز قیامت کے روز اپنے اعمال کی خبر دے گا اور دوسرے عزو کے اعمال کی گواہی دے گا ہر عز اپنی تو خبر دے گا یہ ہاتھ کہیں گے کہ میں نے کیا کیا اور آنکھ کی گواہی دے گا مثال دے رہا ہوں لہذا یہی آزاد زبان کے کفر و شرک جھوٹ غیبت کی بھی گواہی دیں گے مفتی احمد یارخان نبی رحمۃ اللہ تعالی مرآ جلد ساتھ میں فرما رہے ہیں لہذا اس فرمان عالی پر اعتراض نہیں کہ زبان کے گناہوں کی گواہی کون دے گا بہرحال سارے گناہ سامنے آ جائیں گے آزاد کی ان گواہیوں کے بعد اسے تنہا چھوڑ دیا جائے گا وہ اپنے آزاد سے باتیں کرے اسے کلام کا موقع دیا جائے گا جہاں کوئی دوسرا نہ ہو یعنی تمہارا بڑا غرق ہو میں تمہاری ہی مدد سے تو گناہ کرتا تھا اور تم نے ہی میرے خلاف گواہی دے دی تم نے یہ کیا کیا میں تم سے لوگوں کی تکالیف دور کرتا تھا تم کو ہر شر اور ہر تکلیف سے بچاتا تھا مگر تم نے مجھ سے دشمنی کی مجھے نہ بچایا بلکہ پھنسا دیا قیامت کو یوم الفائق کڑک کا دن بھی کہا جاتا ہے یوم المناقشا جھگڑے کا دن بھی کہا جاتا ہے قیامت کو یوم البلا آسمائش کا دن بھی کہا جاتا ہے قیامت کو یوم الندامہ پشے مانی کا دن بھی کہا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے بارہ گیارہ سورہ یونس کی آئٹم نمبر یہ میں نے تلاوت کی ترجمہ کمزول ایمان اور دل میں چپکے چپکے پشیمان ہوئے جب عذاب دیکھا اور ان میں انصاف سے فیصلہ کر دیا گیا اور ان پر ظلم نہ ہوگا نافرمان مجرم جب بروز قیامت عذاب دیکھیں گے تو اپنی پشیمانی اور پچھتاوے کو چھپائیں گے کہ دنیا میں عذاب کا انکار کرتے تھے اچانک عذاب سخت عذاب نے آ کر گھیر لیا یہ حیران و ششدر رہ جائیں گے اور انہیں اپنے فالوور سے اپنے پیروںکاروں سے حیا آئے گی کہ وہ ان کو لانت کریں گے ملامت کریں گے تو پشمانی کا اظہار نہیں کریں گے اب وہ بہت ہی اخلاص کے ساتھ ندامت کا اظہار کریں گے اور جو شخص اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے تو کیا کرتا ہے دوسرے سے چھپاتا ہے تو مجرم قیامت کے روز اپنی پشیمانی کو اپنی شرمندگی کو چھپانے کی کوشش کرے گا اخلاص کے ساتھ توبہ مگر وہ توبہ کی جگہ نہیں اس کا موقع تو دنیا ہے حضرت سینا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے اے لوگو بے شک تم شب و روز کی گردش میں ہو تمہارے ایام زندگی کم ہوتے چلے جا رہے ہیں تمہارے اعمال کو جمع کیا جا رہا ہے موت اچانک آ جائے گی تو جو تم میں سے نیکیوں کی فصل اگائے گا وہ خوشی خوشی اسے کاٹے گا اور جو بدی کا بیج بوئے گا وہ ندامت یعنی شرمندگی سے کاٹے گا ہر کاشت کو وہی ملتا ہے جو وہ بوتا ہے بونے والے بخش نپو جل کے ناظرین قیامت کی ندامت سے بچنے کے لیے یہاں اپنے اعمال کو یاد کر کے ندامت کا اظہار کریں مسلم شریف کی حدیث سنیے تین ہزار چار سو چار اس کا نمبر ہے حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی اللہ روایت میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ مجھے حاکم کیوں نہیں بنا دیتے فرماتے ہیں کہ حضور انور شاہ بحروبر مکہ مدینے کے تاجور محبوب داور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے کندھے پر ہاتھ مارا پھر فرمایا اے ابو ذر تم کمزور ہو اور حکومت امانت اور وہ قیامت کے دن رسوائی ندامت ہے سوائے اس کے جو اسے حق سے لے اور وہ ذمہ داریاں پوری کرے جو اس میں ہیں آج جلد پانچ سفہ تین سو پچاس مفتی احمد یار خان نعیمی رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حکومت و سلطنت ظالم کے لیے رسوائی ہے اور عادل کے لیے نادامت و شرمندگی پھر سنیے حکومت سلطنت ظالم کے لیے رسوائی اور عادل کے لیے انصاف کرنے والے کے لیے ندامت و شرمندگی وہ سوچے گا کہ میں نے حکومت کرنے کے اوقات عبادت میں کیوں نہ گزارے حکومت چاہیے ایم این اے بننا ہے ایم پی اے بننا ہے کونسلر بننا ہے کو نازم بننا ہے افسر بننا ہے بڑا بننا ہے نگران بننا ہے نگرانی مجلس بننا ہے تو غور کیجیے اگر ظلم کیا تو رسوائی اور عدل کیا تو بھی شرمندگی سوچے گا کہ یہ حکومت کے اوقات میں نے عبادت میں کیوں نہ گزارے میرے آکا صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم فرماتے ہیں یہ فرمانے مصطفیٰ تاریخ کبیر جو امام بخاری کی کتاب ہے اس میں ہے حدیث نمبر 7998 اور جہنم میں لے جانے والے اعمال جلدول صفحہ 192 مکتبت المدینہ کی جو متبوعہ ہے میرے آکا علی سلاۃ وسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ ندامت یعنی شرمندگی اس شخص کو ہوگی جس نے دوسرے کی دنیا کے بدلے اپنی آخرت کو بیچ ڈالا استغفر اللہ استغفر اللہ سب سے زیادہ ندامت ہوگی اس کو کس کو جس نے دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو تا پہ لگا دیا دو زخیوں پر بھوک مسلط کی جائے گی یہ بھوک سارے عذابوں کے برابر ہو جائے گی جن میں دوزخی زخی مبتلا ہے وہ فریاد کریں گے تو زری میں سے دیے جائیں گے جو نہ موٹا کرے نہ بھوک سے نجات دے پھر جہنمی کھانا مانگیں گے تو انہیں گالنے والا کھانا دیا جائے گا تو انہیں یاد آئے گا کہ وہ دنیا میں کھانا پانی سے اتارتے تھے گلے میں اٹکنے والا کھانا ملے گا تو یاد آئے گا کہ دنیا میں جب کھانا اٹکتا تو پانی پیتے تھے چنا پانی مانگیں گے اب جہنمیوں کو کھولتا ہوا گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا لوہے کی بالٹیوں سے جب وہ ان کے منہ قریب ہوگا تو ان کے منہ بھون دے گا پھر وہ گرم پانی پیٹ میں داخل ہوگا تو پیٹ کی ہر چیز کاٹ ڈالے گا تو کہیں گے دوزک کے منتظمین کو جہنمی پکاریں گے مگر وہ کہیں گے کیا تمہارے پاس رسول دلیلیں نہیں لائے ارض کریں گے ہاں کہیں گے تو پکارے جاؤ کافروں کی پکاریں ہیں ہی برباد پھر کہیں گے مالک حضرت مالک علیہ السلام جو کہ دروغ جہنم ہے ان کو پکاریں گے اور کہیں گے اے مالک اب تو تمہارا رب ہمارا فیصلہ ہی کر دے فرمایا وہ انہیں جواب دے گا تم یہاں ہی رہو گے آمش فرماتے ہیں مجھے خبر پہنچی کہ دو کی پکار اور حضرت مالک علی سلام کے ان کو جواب دینے میں ایک ہزار سال کا فاصلہ ہوگا پھر کہیں گے اپنے رب عزوجل کو پکارو کہ تمہارے رب سے بہتر کوئی نہیں تو کہیں گے یارب ہماری بدنسی بھی ہم پر غالب آ گئی ہم گمراہ قوم تھے یارب ہم کو جہنم سے نکال اگر اب ہم کفر کی طرف لوٹ آئیں تو ہم ظالم ہیں فرمایا جائے گا کوئی رہو اس میں مجھ سے بات نہ کرو فرمایا اس وقت ہر بھلائی سے کفار نا امید ہو جائیں گے اس وقت ندامت اور خرابی کی پکار میں مشغول ہوں گے مفتی احمد نئی رحمتہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اگرچہ اس سے پہلے بھی جہنمی شور مچاتے رہے تھے مگر وہ شور و غل تکلیف کا تھا اور یہ شور و غل اب ہوگا مایوسی کا حسرت کا افسوس کا وہ کیسا ہوگا اللہ تعالی ہی جانے اس کا بیان نہیں کیا جا سکتا تو قیامت کے روز بہت ہی زیادہ مجرموں کو حسرت ہوگی پریشانی ہوگی اور جنہیں اللہ تبارک و تعالی ان پریشانیوں سے بچائے گا نیک لوگوں کو ایمان والوں کو ان کے چہرے تر تازہ ہوں گے اور وہ خوش ہوں گے وَيطوف اور ان کے آس پاس خدمت میں پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے جن کو غلمان بھی کہتے ہیں جب تو انہیں دیکھے تو انہیں سمجھے کہ موتی ہیں بکھیرے ہوئے وہ خوش نصیب جو قیامت کی پریشانیوں سے گھبراہٹ سے بچ کر طویل سفر کر کے خوش و خرم بالا خانوں میں محلات میں جنت میں پہنچیں گے انہیں کیا کہا جائے گا بارہ سورہ سورجہر کی ایٹ نمبر بائیس ہے یہ ترجمہ کنزول ایمان ان سے فرمایا جائے گا یہ تمہارا سلا ہے اور تمہاری محنت ٹھکانے لگی شکایت اور نصیحت صفح تین سو گیارہ ان کا مالک از اجل یعنی اللہ تبارک و مطالعہ ان کو اپنے نیک بندوں کو اپنی بارگاہ میں حاضر کر کے اپنا قرب عطا فرمائے گا اپنی محبت کے جام پلائے گا ان کے پیالے میں پاکیزہ شراب سے ان کو سیراب فرمائے گا ارشاد فرمائے گا میرے محبوب بندوں طویل عرصے تک تم میرے دروازے پر کھڑے ہو کر میری بارگاہ میں عبادت سے لطف اندوز ہوتے رہے تم نے میری نازل کردہ مصیبتوں پر صبر کیا میں تمہیں نعمتوں والے گھر یعنی جنت میں ٹھکانا عطا کروں گا اور تمہاری آنکھوں کو اپنے لا زوال حسن و جمال کے دیدار سے سیراب کروں گا اور تمہیں بہت زیادہ اجر و ثواب عطا کروں گا اف کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یاد رکھیے اپنی چینل کے ناظرین جنت عمل سے نہیں اللہ کے فضل سے ملے گی اس کی رشمت سے ملے گی کیا کے سو سے زائد ناموں میں ایک نام ہے یوم المس پوچھ گچھ کا دن واقف ہم مس اون پرت سورج سو فت ایٹ نمبر ڈبل بارہ اور انہیں ٹھہراؤ ان سے پوچھنا ہے تفسیر خزاں العرفان حدیث شریف میں ہے روزی قیامت بندہ جگہ سے ہل نہ سکے گا جب تک چار باتیں اس سے نہ پوچھ لی جائیں نمبر ایک اس کی عمر کہ کس کام میں گزاری نمبر دو اس کا علم کہ اس پر کیا عمل کیا نمبر تین اس کا مال کہ کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا نمبر چار اس کا جسم کہ اس کو کس کام میں لایا عمر کس کام میں گزر رہی غور عورتوں کیجیے مدری چن کے ناظرین علم پر عمل ہے یا نہیں اس سے پہلے سوچیں کہ علم بھی ہے یا نہیں یہ میٹرک اور انٹر میڈیٹ اور ایم ایس سی بی ایس سی اس کی بات نہیں ہو رہی دین کا علم فرض علوم جو ہم پر سیکھنا لازم ہے غسل کرنا آتا ہے اردو کرنے کا معلوم ہے تیمم کرنے کا پوچھوں یا یہ پوچھوں کہ تیمم کہنا آتا ہے کپڑا پاک کرنے کا طریقہ معلوم ہے نماز جنازہ پڑھنی آتی ہے غور تو کیجیے کیا بتائیں گے قیامت کے روز علم حاصل کیا کون سا علم حاصل کیا عمل کیا نہیں کیا مال کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا حلال جگہ سے کمایا حلال جگہ پر خرچ کیا حرام جگہ سے کمایا حرام جگہ پر خرچ کیا کیا کیا غور تو کیجیے اپنے جسم کو کس کام میں لائے کھیل کود میں آوارا گردی میں گھومنے پھرنے میں ون ویلنگ پر اور رب کی نافرمانیوں کے کاموں میں لگایا تب اللہ تو قیامت کا دن پوچھ گچھ کا دن پارا پندرہ سوریہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر چھتیس میں ارشاد ہوتا ہے ولا تک ان سمر سلف اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں بے شک کان ان سب سے سوال ہونا ہے تفسیر خزاں انفان اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں اس کی تفسیر میں فرمایا یعنی جس چیز کو دیکھا نہ ہو سے یہ نہ کہو کہ میں نے دیکھا جس کو سنا نہ ہو اس کی نسبت نہ کہو میں نے سنا ابن حنیفہ سے منقول ہے جھوٹی گواہی نہ دو اور حضرت علامہ سید مشمود آلوسی بغدادی رحمتہ اللہ تعالی علیہ تفصیل المعنی مسائد کے تحت لکھتے ہیں یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ آدمی کے دل کے افعال پر بھی اس کی پکڑ ہوگی مثلاََ کسی گناہ کا پختہ ارادہ کر لینا یا دل کا مختلف بیماریوں مثلاً کینا حسد خود پسندی وغیرہ میں مبتلا ہو جانا ہاں علما نے اس بات کی سراحت فرمائی یعنی وضاحت فرمائی کہ دل میں کسی گنا کے ارادے میں محض سوچنے پر پکڑ نہ ہوگی جبکہ اس کے کرنے کا پختہ ارادہ نہ رکھتا ہو اللہ اکبر حضرت سین نے ابھی حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت جہنم کے ساتھ پل ہیں سات ان پر پل سراج پہلے پل کے پاس لوگوں کو روکا جائے گا نشاد ہوگا ان کو روک لو ان سے پوچھو سب سے پہلے نماز کے متعلق پوچھا جائے گا پس جو ہلاک ہونے والا ہوگا ہلاک ہو جائے گا جو نجات پانے والا ہوگا نجات پا جائے گا جہنم کے دوسرے پل کے قریب جب جانے والے پہنچیں گے امانت کے بارے میں حساب ہوگا اسے کیسے ادا کیا اس میں خیانت کی بس جو ہلاک ہونے والا ہوگا ہلاک ہو جائے گا نجات پانے والا نجات پا جائے گا جہنم کے تیسرے پل پر پہنچیں گے رشتہ داری کے تعلق سے سوال ہوگا رشتہ داری کو کیسے قائم رکھا کیسے اسے توڑا بس ہلاک ہونے والا ہلاک ہو جائے گا نجات پانے والا نجات پا جائے گا جو نجات پائے گا اس دن رشتے داری ہوا میں معلق ہوگی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی یا اللہ عز و جل جس نے مجھے ملائے رکھا تو بھی آج اسے ملا اور جس نے دنیا میں مجھے توڑا تو بھی آج اسے توڑ دے قیامت کرو سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا موجم الاوسط حدیث نمبر 3782 اور جہنم میں لے جانے والے اعمال جلد اول صفرہ چار سو اکتالیس پر یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ یہ ہے کہ اس کی نماز دیکھی جائے گی اگر وہ صحیح ہوگی تو وہ نجات پا جائے گا اور اگر نماز صحیح نہ ہوئی تو وہ خائب و خاسر ہوگا حضرت علامہ ابن رحمتہ اللہ تعالیٰ الشبا و میں فرماتے ہیں قیامت کے دن بندوں سے ہر شے کے بارے میں سوال کیا جائے گا لیکن علم نافع جو موصل الا ہو وہ علم جو اللہ کی طرف لے جانے والا ہو حسن نیت اخلاص عمل کے ساتھ آفات نفس سے بچنے کے لیے حاصل کیا گیا اور اس کے بارے میں کوئی سوال نہ ہوگا کیونکہ وہ علم نافع اچھی نیت اخلاص یہ محض خیر ہی خیر ہے میرے اکالی سلاط و اسلام نے فرمایا یہ موجود اوسط حدیث نمبر ہے چار ہزار دو ست چونسٹھ اللہ تعالیٰ قیامت کے ان بندوں کو اٹھائے گا علماء کو اٹھائے گا فرمائے گا اے علماء میں نے تمہیں اپنا علم نہیں دیا مگر اس لیے کہ میں تمہیں جانتا تھا اور میں نے تمہیں اپنا علم اس لیے نہیں دیا کہ میں تمہیں عذاب دوں جاؤ میں نے تم سب کو بخش دیا اور یہ بھی کہا گیا کہ علماء صالحین سے قیامت میں ان کے علم سے متعلق سوال اس لیے بھی نہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دعا کرنے کا حکم دیا رب زدنی علما اے میرے رب مجھے علم زیادہ دے یا رب تو مجھے علم عظیم عطا فرما کر درجات جاتے بلند عطا فرما تو ہر نعمت کا سوال ہوگا سمۃ عظیم عن پوچھ گچھ ہوگی جو اللہ نے نعمت عطا فرمائی صحت فراغ امن ایش مال دنیا میں لذتیں اٹھاتے تھے پوچھا جائے گا یہ چیزیں کس کام میں خرچ کی ان کا شکر ادا کیا تر شکر پر عذاب کیا جائے گا تو قیامت کا دن جو ہے یہ پوچھ گچھ کا دن ہے اس کے بارے میں اور بھی مدنی پھول ہیں مگر سلسلے کا وقت مکمل ہوا انشاءاللہ شاء اللہ اعزاجل بشرط صحت و زندگی اگلے سلسلے میں اس کے بارے میں سنیں گے اللہ تبارک و تعالی میں بے حساب بخشے جانے والوں میں شامل فرما لے سد پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم